الحمد اللہ <تصفيق> الحمد السبیل اللهم صل وسلم على من نزل عليه انوار التسير وعلى اله والا سخا بھی لین سب ثبتوا دینی بل پر ودلی ما بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لِيَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله تو سلام یا رسول اللہ علی کا وا یا حبیب اللہ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ جماعت المبارک کے موقع پر آج کا موضوع ہے سالے یزید میں فقیر چشتی کی آخری تحقیق اس میں بندہ ناچیر کئی سالہ تحقیق کا حرف آخر پیش کرے گا آپ کو معلوم آب ہے آب تحقیق آب تدریجی عمل ہوتا ہے تحقیق سے صحیح نتیجہ یکدم حاصل نہیں ہوتا جو میں آج بیان کروں گا یہ ناصف کی تحقیق تمام ہونے کے بعد پیش ہو رہا ہے اس وجہ سے یہی میرا آخری موقف سمجھا جائے اور وہ آخری تحقیق اور آخری موقف یہ ہے کہ یزید کے بارے میں توقف سکوت خاموشی اختیار کی جائے نہ اس کو پلید کہا جائے نہ اس کو پاک کہا جائے اس کا معاملہ خدا کے سپرد کیا جائے کیا موقف ہے سکوت خاموشی نہ اس کو بدکار کہا جائے نہ اس کو نیکوکار کہا جائے نہ اس کو پلیت کہا جائے نہ اس کو پاک کہا جائے اس کا معاملہ خدا کے سکون دیا جائے یہی مذہب ہے کائنات اہل سنت کے مسلم امام امام سیدنا احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی نے جو غف پاک میرا کے امام ہیں اور اہل سنت کے نزدیک بغیر کسی اختلاف کے وہ امام ہیں محدثین سین کے نزدیک بھی امام ہیں متقل مین کے نزدیک بھی امام ہیں فکہ کے نزدیک بھی امام ہیں تمام دنیا کے اولیاء کے امام ہیں بھئی جب غوث پاک کے امام ہو گیا تو ولیوں کے امام تو خود بن گئے ان کا مذہب یہی ہے کہ یزید کے مسئلے میں چپ چپ اختیار کی جائے کون سی کتاب کا حوالہ ہے جس میں امام احمد بن ہمبل کا یہ مذہب یزید کے بارے میں لکھا ہو ہومبلی مذہب کے بہت بڑے امام گزرے ہیں امام ابو محمد رزق اللہ تمیمی رضی اللہ تعالی بغدادی آپ بغداد کے تھے ابو محمد محدث رزق اللہ تمیمی رزق اللہ ان کا نام شریف تھا ابو محمد ان کی کنیت تھی ان کی پیدائش کب ہے چار سو ایک ہجری میں کب ہے چار سو ہی سمجھ لو چار سو کی آخر چار سو ایک یعنی چار سو ختم ہوئی اور پانچویں صدی کا پہلا سار ہے اس میں ان کی پیدائش ہے وفات ہے چار سو اٹھاسی ہجری میں یعنی پانچویں صدی کے محدث سے امام ہنابلا کے متفق امام المام ہمبلوں کے متفق ان امام ہے ان کی عظمت کو میں بیان کرتا ہوں یہ ان کا عقیدہ شریف ہے جو انہوں نے اپنے امام محمد بن حنبل کا لکھا ہے کتاب دنیا میں قاضی ابل ابوال حسین بغدادی ردی اللہ تعالی قاضی ابو الحسین بغدادی ردی اللہ تعالی مذہب ہمبلی کا بہت بڑے وکیل گزرے ہیں ان کی کتاب دنیا میں مشہور ہے تاباقات الحنابلہ بلا الحنابلہ بلا یہ کتاب دو جلدوں میں ہے اور دو جلدوں میں اس کا زیل ہے جہاں انہوں نے روکی کتاب اس سے آگے بعد والے کے امام ابن رجب حمبلی نے وہ آگے لکھا تو یہ دو امام قاضی ابو الحسین ان کے طبقات الحانہ بلا اور ابن رجب کے ہے چار جلدوں میں یہ میرے ہاتھ میں قاضی ابو حسین کے طبقات کی دوسری جلد کے آخر میں امام ابو محمد رزق اللہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو امام احمد بن حنبل کا عقیدہ لکھا وہ اس میں ہے یہ موجود ہے صفحہ نمبر دو سو ستاسی پر دو سو ستائیس پر تو جو میں بات پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو میں نے اپنا آخری موقف بنایا ہے امام احمد بن حمبل رضی اللہ تعالی تو کا وہ قول شریف یہ پیش کر رہا ہوں دو سو چونتیس صفحے سے دوسری جز قاضی ابو الحسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طبقات الحا بلا لکھ رہے ہیں وہ کان یم سے کو آئیں گزین دبنے معاویتا و یا تعلیم سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے بارے میں چپ کرتے تھے اور اس کا معاملہ خدا کے سپور یہ ہمارے سامنے موجود ہے تابقات رحانہ بلا اب تھوڑا میں امام ابو محمد رض اللہ تمیمی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کرواتا ہوں یہ حضرت عبد اللہ بن حارف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کی اولاد تھے اور عبداللہ بن حارف وہ صحابی پاک تھے کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یماما اور بحرین بھیجا تھا ان لوگوں کو دین اسلام سکھانے کے لیے یہ ان کی اولاد شریف سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ ان کے والد گرہ میں ان کے دادا جان ان کے دائیں بائیں چاچے دائیں اولاد سارے کے سارے ہم کے محدث اور بہت ہی عظیم القدر امام گزرے گئے ان کا ذکر شریف, شریف،, شریف،, شریف،, شریف یعنی رزق اللہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک امام ابن رجب حنبلی نے زیل و طبقات الحنابلہ میں فرمایا ہے اللہ اکبر کیا عظمت ہے اس بندے کی کتنا مضبوط محدث ہے بغداد کے بہت بڑے دو محدث ہیں دنیا میں ان کی حدیثیں چلتی ہیں ابن بشران کے دو بیٹے ابن ابھی بشران ابن ابھی بشران دو تھے دونوں محدث تھے یہ ان کے شاگرد ہیں ابو علی ابن شاہان بغداد کے بہت بڑے محدث تھے ان کی بھی حدیث بھی حدیثیں چلتی ہیں دنیا میں ان کی صنعت کے ساتھ یہ ان کے بھی شاگرد ہیں دنیا کائنات میں تصوف تصوف, <تصوف> کے بہت بڑے امام اور صوفیا کرام کے طبقات لکھنے والے ابو عبد الرحمن سولامی سوفی گزرے ہیں یہ ان کے بھی شاگرد ہیں تصوف میں اور ابو عبد الرحمن سولمی کتنے عظیم ہیں ان کی شان دیکھنی ہو تو داتا علی ہجویری کی کتاب پڑھ لیں اور یہ یہی ریزک اللہ تمی میری اللہ ہو تعالیانو قاضی ابو یعلا کبیر حنبلی قاضی ابو الحسین سبقات الحنابلا والے کے والد گرامی جیتے یہ ان کے پیش آ گرم ہے اور غوث پاک میران قاضی ابو یا کے شاگردوں کے شاگردوں میں آتے ہیں دنیا کائنات میں سنا ہوگا شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ ہو عنہ کا سنا ہے بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے یہ ان کے مریدوں کے زمانے کو انہوں نے پایا ہے اور ان سے بھی فیض لیا ابن جوزی جیسے بندے نے محدے سے ابن جوزی بغدادی رحمہ اللہ نے یہ ان کا ذکر خیر بہت طویل کیا ہے اپنی کتابوں میں توجہ ہے لکھا ہوا ہے کانت الح الف عارفت الحسنت بالقرآن الحدیث و الفق و اصول و تفصیر و حسن الاخلاق اللہ باغ نے ان کو قرآن حدیث فق اصول تفسیر لغت عربی فرائض سب علوم میں مہارت بخشی اور انتہائی حسین اخلاق والے بندے تھے امام محدث سے اپنے عقیل ہمبلی غوث آگ میرا کے وہ استاد ہیں وہ فرماتے ہیں کا سید دل من اصحاب احمد یہ شیخ رزق اللہ تمیمی یہ احمد کی جماعت کے سردار تھے مذہب ہمبلی کی جماعت کے سردار تھے کس کس لحاظ سے گھر کے لحاظ سے کہ ایسا گھرانا عظیم ہنابلا میں نہیں تھا جتنا ان کا تھا وہ اپنے دور میں کیوں سارے کے سارے محدث اور شکا تو لبا تھے وریا ستن سرداری کے ان کا حکم چلتا تھا حشمتن انتہائی روپ داگ والے تھے میٹھی عبارت رکھتے تھے کانا اخلّا سے عبارت ان فل نور وہ اجرا في کالمن فلفتیا وہ ابن عقیل محدث بغدادی ہم فرماتے ہیں وہ ان کی ابو محمد ادمی شیخ و زمانے ہی کان حسنت العالم عالم بغداد <تصفح> فرمایا میرے جو بڑے بڑے مشاہد گزرے ہیں ان میں سے ایک ہیں ابو محمد تمیمی جو اپنے وقت کے شیخ تھے جہان کی جہان کے لیے ایک نیکی تھے وہ بغداد اور بغداد کی معاشتو تھے کیا مطلب جیسے زیب و زینت دلہن دلہن کی زیب و زینت اور سنگار کرنے والی عورت اس کو سوارتی ہے دولے کے لیے یہ لوگوں کو سوارتے تھے اللہ رسول کی بارگاہ کے لیے ہاں ہاں ہاں کیا بات کیا, بات؟ کیا بات؟ معاشیتا تو بغداد تھے شیر وحلمی دیلمی, دیلمی حافظ یہ دنیا میں حدیث کی ایک کتاب مشہور ہے فردوس فر دو فردوس دیلمی دو سے اس کو کہتے تو پھر دو سے جو ہے ان کے والد گرامی محدث تھے تو وہ فرماتے ہیں ہو شیخ الخلا و مقدم و حکم ابو محمد ریزک اللہ تمیمی ہمبلوں کے شیخ تھے اور سب ہمبلوں میں اپنے دور میں آگے تھے پیشوا تھے ان کے سمجھتے جاؤ مکان افسیکا صدوقن سدوک فارمولنس مت تھے شیروا دلمی دلمی جیسا محدث فرما رہا ہے سیکا تھے مضبوط تھے جو بات نقل کرتے تھے مضبوط تھے اس میں سچے تھے جھوٹ ان کے ساتھ نہیں آیا کبھی سنیے امام ابن ناصر محدث ابن جوزی کی شہر محد سے محد سے ابن جوزی نے جن سے حدیث پڑھی علوم پڑھے اور وہ کہتے ہیں میری گردن میں جو کچھ ہے یہ احسان ابن ناصر کا ہے ابن ناصر بغدادی جیسے بندے سے کا امام محدث فرماتے ہیں جمال اسلام کمال ولجميع بلاد الإسلام عامة وما رأينا مثل قال مقدما على الشيوخ الفقهاء وشهود الحضرة وهو شاب عبن عشرين سمعه فقیفی وہ قدنا حضرت وكان من ضوا قدر بعد من ابن ناصر بغدادی رحم اللہ ابن جوہری محدث کے استاد غوث پاک کے زمانے کے بندے فرماتے ہیں میں نے ستاسی سال کا بابا جس کی سیرت ان سے اچھی ہو استقامت ان سے اچھی ہو کلام ان سے اچھا ہو واد ان سے اچھا ہو جواب میں جلد باز ان جیسا یعنی تیزی سے فوراً جواب دے سکتے ہو میں نے نہیں دیکھا ستاسی سال کا بابا ان تمام صفات میں فلکد کا جمال اسلام یہ حضرت اسلام کا حسن تھے اسلام کا حسن و جمال تھے ان کا لقب بھی تھا جمال الاسلام اسلام اہل عراق کا خصوصی طور پر فخر تھے اور پورے عالم اسلام کا عمومی طور پر فخر تھے ببارا نا مشر ہم نے ان جیسا بندہ نہیں دیکھا جتنے فکاہ تھے ہملا سب کے پیشوا تھے اس وقت پیشوا تھے جب بیس سال کے تھے تو ستاسی سال کے ہو کر کیا بن گئے ہوں گے بیس سال کے تھے تو ان جیسا فقی کوئی نہیں تھا پورے بغداد کا بلا کا خلفا کے پاس ان کی بہت قدر اور عزت تھی خلیفہ قادر باللہ اور بعد والے خلیفہ مستظ، مستظہر باللہ تک سب ان کی قدر اور عزت کرتے تھے غرض میرے ساتھی اور حوالہ پیش کر دیتا ہوں امام ابن السمعانی الانصاب جن کی دنیا میں مشہور کتاب ہے وہ فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا من آدالی ولی جو میرے ولی سے دشمنی رکھے فرماتے ہیں چوہتر بندوں سے میں نے یہ حدیث سنی اور وہ چوہتر کے چوہتر شیخ رزق اللہ تمیمی سے سننے والے تھے یہ اس بندے کی عظمت ہے جنہوں نے امام احمد بن احمبل کا عقیدہ اب لکھا تو اس میں لکھا کان یوم سے کو اَن بن إِلَ اللَّهِ <تَعَالَى> اس کا معاملہ خدا کے سپرد کرتے تھے جن لوگوں کو خدا پاک نے علم اور بصیرت امام محمد بن حنبل دیکھو اتنا عظیم دی ہے انہوں نے یزید کے مسئلے میں وہ جلد بازیاں تیزیاں نہیں دکھائیں جو مشہور ہیں کو کافر کہہ رہا ہے کو کچھ کہہ رہا ہے کو کچھ رہا ہے ایسے میں پوچھتا ہوں تم امام احمد بن حنبل سے زیادہ علم والے ہو تم امام احمد بن ہمبل اور ایسے ہنابلا بزرگوں یہ حنابلہ شیخ ریض اللہ تمیمی اور ان کا خاندان پورا یہی عقیدہ رکھتا ہے میں سچی کہتا ہوں ابن جوزی جیسے بندے رزق اللہ تمیمی جیسوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں ہمارے تو تاجدار گولر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب تصبیہ مابین سنی و شیعہ میں ابن جوزی کا حال بیان کیا ہے یہ نا کا فرمایا یہ ناقابل اعتماد بنتا ہے جلد باز ہے حدیثوں پر غلط حکم لگاتا ہے علماء اس پر اعتماد نہیں کرتے تو ابن جوزی کو پیش کرنا امام رزق اللہ تمیمی اور ایسے بزرگوں کے مقابلے میں کسی بے وقوف کا کام ہوگا امام محمد کا یہ نظریہ ہے سکوت توقف انسان چپ چپ نہ برا کہو نہ اچھا کہو اب بات سمجھنا یہی عقیدہ تھا امام الحسن ابن البنا حنبلی بغدادی کا یہی عقیدہ تھا امام عبد المغیز ہربیر اللہ تعالیٰ نو کا جو غوث پاک کے مرید تھے لوس پاک نے تو ان کو محفل اپنی سے نہیں نکالا کہ نکل جا تو यजीद پلیت ہے में کے بارے میں چپ کر رہا ہے نہیں نکالا آج کے بڑوے نکال کر بیٹھے ہیں سمجھے سمجھنا ایک اور بہت, بہت بڑے جلیل القدر بندے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں اللہ وہ ہے امام حسن بن سبا حسن بن سب کون اللہ اکبر یہ <سؤال> خود اتنے بڑے جلیل القدر امام کہ بخاری شریف میں ان سے روایتیں اور حدیثیں ہیں حسن بن سبا ان کے دو بیٹے ہوئے وہ بھی دونوں کمال کے ولی اور محدث حسن بن سب خلیفہ مامون کے سامنے پیش کیے گئے شکایت تھی کہ یہ خلیفہ مامون آپ کو گالیاں دیتا ہے حسن بن سب رضی اللہ تعالی آلہ خلیفہ مامول نے پوچھا آپ مجھے گالیاں دیتے توجہ ہے اب جو انہوں نے حسن بن سباہ رضی اللہ تعالی انہوں نے جواب دیا وہ جواب آپ کو سناتا ہوں وہی طبقات الحنابلہ قاضی ابو الحسین بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ حسن بن سباہ رضی اللہ تعالی عنہو کے حالات میں توجہ ہے سن الحسن سب کو ادخل کو المامون معمول مرات مجھے تین بار خلیفہ مامون کے پاس پیش کیا گیا روفے آئیلے اول امرہ تین بار اب دو بار میں چھوڑ دیتا ہوں تیسری بار جس میں جواب ہے وہ سناتا ہوں کہا گیا خلیفہ مامون کو بتایا گیا میرے بارے <متحدث> کہ میں علی ابن ابھی تال یعنی مولا علی مشکل کشا کو گالیاں دیتا ہوں اللہ شکایت میری یہ ہوئی پہلے میرے موہ سے نکلا گئے مامون کو گالیوں کی شکایت تھی نہیں مولا علی کو گالیاں دینے کی شکایت پیش کی مامون نے کا انتر حسن حسن تو ہی ہے میں نے کہا نامیہ امیر المنی امیر المنی میں کالا تشتے و علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب, ابن ابی طالب کو گالیاں دیتا ہے فکول تو اللہ عالم مولایا علی میرے آقا و مولا علی پر اللہ تعالی رحمتیں بھیجے یا میر المونی ان لا اشتمو یزید امنا معاویا میں تو یزید بن مواویہ کو گالی نہیں دیتا گالیاں لن ابن کا کیونکہ تمہارے چاچے کا بیٹا ہے سفا بتا دیتا ہوں ایک سو ستائیس جلد بتا دیتا ہوں ایک حسن بن رضی اللہ تعالی ان کے حالات میں انہوں نے کہا کہ علی بن علی اپنے بھی طالب کو گالیاں دیتا ہے انہوں نے کہا صلاح والا مولا یا وسی علی میرے علی مولا آخا پر اللہ رسول کی رحمتیں ہوں اللہ کی رحمتیں ہوں امیر المومنین میں تو یزید بن معاویہ کو گالیاں نہیں دیتا ابن ان کی کیونکہ وہ آپ کے چچا کا بیٹا ہے و مولا یا وہ سی تو پاک علی کو کیسے گالیاں دوں گا میں تو اس خاندان کی اتنا عزت کرتا ہوں اللہ, وہ بولو تو صحیح ہے امام احمد بن حنبل کے حماس امام بخاری کے شیخ امام ترمزی کے استاد حسن بن سبا یہ تو عام بندے کی بات نہیں کر رہا اور زمانہ کون سا ہے خلیفہ مامون کا خلیفہ عباسیہ کے ہے وہ کیا فرماتے ہیں میں جدید کو گالیاں نہیں دیتا جناب کے چاچے کا بیٹا ہونے کی وجہ سے تو میں اپنے آقا و مولا علی جیسے کو کیسے گالیاں دے سکتا ہوں سمجھ نہیں آئی بات یہ تو اگر یزید کو گالیاں دینا عبادت ہوتا اور نہ دینا یہ بہت بڑی پلیتی اور بدعقیدگی ہوتا تو حسن بن صبح کی کوئی روایت تو پھر نہیں آ سکتی وہ مسلم میں کیونکہ وہ تو یزیدی بن گیا پکا بڑھ پتہ نہیں کہاں سے نکلے ہیں یہ نہ ان کے پاس علم نہ کوئی شان ہے توجوی فار مائی اب میرے بھائیوں امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مذہب بتا دیا کہ وہ یزید کے بارے میں کیا کرتے تھے چپ اور اس کا معاملہ خدا کے سپرد کرتے تھے آئیے دنیا کائنات کا مشہور محدث امام شمس الدین زاوی سب کچھ جاننے کے باوجود فرماتے ہیں اما یزید فلا بہو ولا نہ ولا بہو وہ نہ کھیلو ہم اللہ تو فرمایا یزید نہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں نہ ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں اس کا معاملہ خدا کے ضرور کرتے ہیں اب دیکھا جس نتیجے پر وہ پہنچے اسی نتیجے پر میں پہنچا اب میں کیسے پہنچا کیا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں فقط ان اماموں کی تقلید میں یہ کہہ رہا ہوں اور آخری نتیجہ اور آخری موقف میں نے بنایا حرف پہ توقف اور ضلع. سکوت والا نہیں جی تقلید میں نہیں الحمدللہ تحقیق اور دلیل کو سامنے لا کر پھر میں نے سمجھا کہ وہ ٹھیک ہے وہ جو کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے ہاں نہیں یہ نہ سمجھنا <تصفيق> امام احمد بن حمبل سے ان لوگوں کی تکلیف ضروری ہے فرض ہے کہ نہیں ہے فرض امام اعظم امام احمد مشتد مطلق ہیں صاحب مذہب ہیں ان کی تکلیف فرض ہے جس طرح کہ تمہارے امام اعظم کی فرد ہے امام مالک کی فرض ہے امام شہبی کی فرض ہے اس کے باوجود پھر بھی میں نے تحقیق کی اور تحقیق کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچا جس نتیجے پر وہ ہمارے بزرگ پہنچے اب وہ کیا تحقیق ہے ایک تو یہ ہے کہ کربلا شریف جو ہے نا امام احمد اور محققین تمہارے جو ہیں محدثین مورخین ان کے نزدیک کر بلا شریف کی ذمہ داری یزید پر نہیں ہے ابن زیاد پر ہے اور یہ اتنا ٹھوس اور مضبوط نظریہ ہے کہ شیوں کو بھی یہی نظریہ رکھنا پڑا ہے بھاگ <محن> کر pues کیا کہہ رہا ہوں محمد رضی اللہ تعالی عنہ یہ کتاب سننا ہے آپ کے عقیدے کی ابو بکر خلال رضی اللہ تعالی عنہ گیا امام محنا مسائل و محنا والے امام احمد بن حمبل کی شاگرد رشید امام سے پوچھتے ہیں یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کے متعلق توجہ فرمایا ہوگا فعلا بن مدینت فعل اس نے پتہ نہیں ہے مدینہ کے ساتھ کیا کیا مدینہ شریف کے ساتھ کیا کیا یعنی جنگ ہرہ کا اشارہ دیا قلت وما فعل میں نے عرض کی حضور کیا گیا اس نے فرمایا قاتل بالمدینہ من صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض کو وہاں پر شہید کیا قتل کیا فائلتو ماہ فائل اور کیا کیا آپ نے فرمایا نہ بہا مدینے کو لٹوایا <تخ Delire> یعنی اپنی فوج کو یہ اجازت دی کہ مال جو ہاتھ آئے لے لے مال لٹوایا یہاں پر جو عزت لوٹوانے کی بک ماری جاتی ہے وہ سراسر جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے, ہے۔ نہا بہا یہ لفظ ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کا مانا عزت لوٹوانا ہے تو اس سے ایسا چہل کوئی نہیں ہوگا نہا بہا کا مطلب یہ ہے کہ مال لوٹ لینا تمہیں اجازت ہے یہ مطلب کل تو کرو آنہ جو ہے تو کیا اس سے حدیث کی روایت لینی چاہیے آپ نے پر من کروان حدیث اس سے حدیث نہیں لینی چاہیے آگے اس کے حدیث ہے روایت اس سے نہیں کرنی چاہیے تم آنو حدیث کسی کا حق نہیں بنتا کہ اس سے حدیث روایت کرے قلت ومن کل تو بالمدینہ کا فعل ما فعل جب مدینہ کے ساتھ اس نے جنگ کی تو کون لوگ اس کے ساتھ تھے اہل شام تھے ہاں کال آل شام کو لہو آلو میس آہل الشام پڑھنا چاہیے میں ذرا استفام کے انداز میں پڑھ گیا ہوں غلط وہ اس وجہ سے کہ میری نظر پڑ گئی وہ آلو الشام کے آگے استفام کتاب میں لکھا ہوا نشانی علامت رمز وہ غلط ہے تو امام سے پوچھا گیا کہ کون سے شامی تھے اس کے ساتھ یزید کے ساتھ جنگ ہر اس نے کہا شام امام صاحب نے فرمایا آہل شام میں نے کہا آل میں آپ نے فرمایا نہیں وہ عثمان پاک کے مسئلے میں تھے مصری اب بات سمجھ رہا. امام احمد بن ہمبل سے یزید کے متعلق پوچھا جاتا ہے تو امام احمد بن حنبل اس کی مذمت میں اس کے برے فیل کو جب ذکر کرتے ہیں تو مدینے کی جنگ کا ذکر کرتے ہیں خود سمجھدار ہو مدینہ شریف والوں کی جنگ بڑی تھی یعنی مذمت کے لحاظ سے یا کربلا والوں کی بڑی تھی اللہ و اکبر و کبیرہ پاک مستفی کریم کا کتنا قریب کا خاندان گھرانہ امام احمد ان کا ذکر تک نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے معلوم ہو امام احمد بن حنبل کے نزدیک یزید اس کردار کا ذمہ دار نہیں بنتا ابن زیاد بنتا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کائنات کے شیعوں کے بڑے امام شیخ خوائفہ ابو جعفر توسی جس کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے تلخیص الشافی اس کتاب اندازہ لگائیں یہ کب کا ہے شیعوں کا بندہ تین سو پچاسی میں اس کی پیدائش ہے تین سو پچاسی ہجری میں اور چار سو ساٹھ میں وفات ہے تو پانچویں صدی کا ہو گیا اس کا لقب انہوں نے دیا ہے شیوں نے پوری دنیا کے شیعوں نے شیخ خود کہا یعنی جہاں پر کچھ کیا ہوگا اس کا امام اور بزرگ یہ ہے اس نے جو کچھ لکھا ہے اللہ اکبر توجہ ہے بھائی جو کچھ اس نے لکھا اگر سے میں بارہا سنا چکا ہوں مستقل موضوعات میں لیکن پھر بھی یہ صاف صفا نمبر ایک سو چھیاسی آخری جو اس پر لکھ رہا ہے کہ جو کچھ کیا ہے یہ ابن زیاد نے کیا ہے امام حسین نے ویسے صلح کر لی تھی یزید سے جیسے امام حسن نے صلح کر لی تھی حضرت معاویہ سے یہ دیکھئے یہ دیکھتے یہ صاف لکھا ہوا ہے امل جمو میں فواب علیہ السلام سلامہ فطر و شی آتین بل قدرے میں نسخہ مین من کیا ممن بہو وہ سکلو رام سباب قوت سارل ہا کو سارل بات میں او آلے تلبل خرو فلمن عكس ذلك وظهرت ممارات الغدر فيه وحيل بينه وبينه اهه آه آه الغدر فيه وصول اتفاق الرام الرجوع والمكاف و كما فعل اخو علي سلام فمنع من ذلك وحيل بينه وبينه فالحالان متفقان الا ان التسليم والمكاف ان ظہور اسما بل لم لمج من علیہ السلام یہ یشی الک رہا ہے کہ حسن اور حسین پاک کا فیل دیکھا جائے تو دونوں ایک جیسے ہیں حسن پاک نے سلح کر لی کیوں تاکہ فتنہ نہ پڑے بندے نہ مر جائیں امد رسول ہلاکت میں نہ پڑے اہل بیت کا نقصان نہ ہو شیعوں کا نقصان نہ ہو غدر کا خطرہ تھا ساتھ والے غدار بن کر نکل نہ جائیں امام حسن نے سلاح کر لی تو کہتا ہے امام حسین کا پہلے گمان یہ بنا اور مضبوط بنا کہ اگلے مجھے بلا رہے ہیں بیت میری کرتے ہیں تو مجھ پر ضروری ہے کہ جاؤں لیکن جب جا کر دیکھے حالات تو اب توجہ ہے دیکھا کہ حالات پلٹ چکے غداری آ گئی رام اور رجوع واپس جانا چاہا مکاب لڑنے سے پرہے و تسلیم اور یزید کی حکومت کو مان لینا یزید کی حکومت کو تسلیم کر لیتا ہوں کلا فائدوں جیسا کہ یہی کچھ کیا تھا امام حسن بھائی نے وہی کام امام حسین نے کیا لیکن من ابن زیاد وغیرہ نے روک لیا وہی لبئی نہ ابئی اور یزید کے جا کر بیعت کرنے سے انہوں نے روک لیا یہاں ہائل ہو گئے شیلا بین بین اب نتیجہ نکالتا ہے شیلوں کا پیشوا فلہالان متفقان تھوڑی سی عربی سمجھنے والا اس کا مطلب سمجھ رہا ہے کہ دونوں بھائیوں کے دو حال برابر ہیں متفق ہیں حسن نے صلح فرما لی معاویہ سے اور حسین نے صلح فرما لی جدید یہ <سؤال> رہ کون دیکھ رہا ہے مرو تم تو نہ مرو اور مرتار بن گئے ہو کیا ہو گیا تمہیں یہ شیعہ کا نتھو خیرہ نہیں بول رہا شیخود کو آئفا شیخ خود شیخ تو, خود تو, خود تو ان کا بول رہا ہے پانچویں صدی کا تو معلوم ہوا یہ تو شیعہ مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ یزید ذمہ دار نہیں کربلا کا ابن زیاد ہے تو شیعہ مذہب میں یہ لکھا ہوا ہے تو ہم کیسے ذمہ دار چھہ رہے ہیں اسی وجہ سے محدث صلاح شافعی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا کہ یزید کربلا کے مسئلے کا ذمہ دار نہیں ہے سوال سوال سوال سوال سوال اب سوال بات سمجھنا میں نے جو تحقیق کی ایک تو میں نے یہ ثابت کر لیا کہ یزید ذمہ دار کربلا کا نہیں ہے ہررا کا ہے مکے والی جنگ کا ہے لیکن اس کا ذمہ دار ٹھیک ہے وہ ہے لیکن جو کچھ اس نے کیا بلا وجہ کیا خون ریزی کی چس لیتا تھا یا اس کے پاس کچھ ہری عذر تھا ان حضرات نے اس کے خلاف کی بغاوت یہ سارے کھڑے ہو گئے مدینے والے یعنی سارے نہیں یعنی سارے سے مراد ہے حضرت عبداللہ بن اتھی حضرت عبداللہ بن حا یہ دو صحابی ہیں جو لوگ مدینے کے ان کے ساتھ مل گئے وہ سارے ان کی بات کر رہا ہوں جو نہیں ملے وہ بھی ایک جماعت ہے اور جلیل القدر لوگوں کی جماعت ہے جو نہیں ملے اور جدید کے مقابلے میں اٹھنے پر متفق نہیں ہوئے اب ان شخصیات کا نام دیکھو دنیا میں میں جو بات کر رہا ہوں ذرا توجہ سے سننا جس میں یزید کے زنا شراب نوشی نماز چھوڑنے قرآن کی مخالفت کرنے یعنی آکام قرآن کے خلاف چلنے کی باتیں ہیں وہ دنیا میں ایک روایت ہے جو صحیح ہے کیا کہہ رہا ہوں میں صرف ایک روایت وہ مدائنی کے حوالے سے علی بن محمد مدائنی سکھا راوی ہیں ان کی تاریخ کی کتابیں ہوئی ہیں بہت پرانے زمانے میں اب دنیا میں نہیں ہیں ان کے حوالے سے امام شمس الدین رحبی نے اس روایت کو ذکر کیا علی بن مدائنی کے آگے سند کے ساتھ سند بخاری مسلم کی ہے بالکل صحیح سند تاریخ الاسلام یہ دیکھ رہا میرے ہاتھ میں نظر آ رہی گی کہ نہیں دوسری جلد بشار عباد کی تحقیق اور صفحہ نمبر سات سو چونتیس کتنا اسی روایت کو محدث ابن کثیر میں البدایہ و نایا ابد ال بشار آواد کی تحقیق والی اس کے آٹھویں حصے صفحہ نمبر تین سو انتیس پہ یہ روایت ہے ادھر مختصر ہے یعنی طارق الاسلام میں اور ابن کثیر کے بعد یہ تفصیل کے ساتھ روایت موجود ہے میں ابن کثیر سے سناؤں گا کیونکہ تفصیل کے ساتھ ہے توجہ ہے فرمائیں عبارت پڑھتا ہوں ابن کثیر سے ولما راجا اہل المدینت من عند یزید مشاہ عبد اللہ بن متی و صحابہ الا محمد بن خانہ فیا خل خل یزید فأبا عليهم فقال ابن المطيع إن, إن يزيد يسرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب فقال لهم ما رأيت منهما تذكرون وقد حضرته وأقمت, وأقمت عنده فرأيته مواذبا على الصلاة متحرّيا للخير يسأل عن الفقه يسأل عن الفقه ملازمًا للسنة قالوا فإن ذلك كان من تصنّ عنك فقال وما الذي خاف مني يورجاه حتى يظهر لي الخشور أفا أطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر فَإِن كَانَ أَطْلَعَكُمْ عَلَى ذَلِكَ إِنَّ لَكُمْ لَشُرَكَاءُ وَإِن لَّمْ يَكُنْ أَطْلَعَكُمْ فَمَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَشْهَدُوا بِمَا لَمْ تَعْلَمُوا قَالُوا إِنَّهُ عِندَنَا الْحَقُّ وَإِن لَّمْ نَكُن رَّأَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُمْ أَبِاللَّهِ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ میں نام رے کم فی شہو فل کے تک رہو امرا على روک رولی کا امرا نام توری دون تریتاب والا متبو قالو قد معا قال بمثل على ملکا سے ملک لو امر لو امر لو ہوا کاتل تو قال قال سبحان, اللہ سبحان اللہ آمر الناس بما لا افعله ولا ارضاه اذن ما یہ صحیح روایت ہے یہ صحیح یہی ہے اور کوئی صحیح سمجھ نہیں ہے سبھی جن میں یہ کی بدکاری کا ذکر ہو اور کوئی روایت صحیح نہیں ہے اگر کوئی دنیا میں محدث ایسا پیدا ہوا ہے تو مجھے دکھا دیں اگر کوئی خالد قصری کی روایت مجھے دکھائے تو خالد قصری وہ ہے کہ جو مولا علی کو گالیاں دیتا تھا مولا علی کو گالیاں دینے والے کی روایت میں تو قبول نہیں کر سکتا سیدھی ساری بات تعیب الکمال دیکھ لو خالد قصری کے بارے میں میں حافظ اللہ پر حیران ہوں کہ انہوں نے حسن کیسے کہہ دیا مولا مولالی کے گالی گالیاں دینے والے کو ان کی روایت کو حسن کہہ دیا عجیب بات ہے یہ صحیح روایت ہے اب ترجمہ سنو مدینے والے لوگ جو یزید کے پاس وفد کی صورت میں گئے ملنے کے لیے کیونکہ پہلے تو سب نے بیعت کی ہوئی تھی جو ادھر گئے وہ بھی بیعت کر چکے تھے تو وفد جیسے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں ملاقات کے لیے اپنے مقاصد کے لیے ہو گئے جب واپس آئے تو عبداللہ بن متی اور آپ کیا صاحب یہ صحابی رسول ہیں اگر سے چھوٹے درجے کے ہیں لیکن صحابی پاک ہیں یہ محمد بن حنفیہ کے پاس گئے جو مولا علی کے بیٹے تھے وہ مدینہ شریف میں رہتے تھے کیا نام تھا عام لوگوں میں ہے ان کے متعلق امام حنیف امام حنیف نہیں ہے ان کی اماں جی کا جو تھی نا وہ حنفیہ قبیلے کی تھی ادھر سے آئی تھی قید ہو کر مول حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں اور اصل تھی یہ سندھ کی یہ بھی اصل کہاں کی تھی سندھ کی تھی تو وہاں پر یہ قید تشریف فرما تھی تو جب یمامہ میں جنگ ہوئی تو حضرت صدیق اکبر کے مجاہدین نے قید کیا تو یہ جناب لونڈی پاک بن کر وہاں پر پہنچی صدیق اکبر کی بارگاہ میں تو انہوں نے مولا علی کو یہ نظرانہ پیش فرما لیا ادھر سے نذرانے مال جائیداد ہر طرح کے ملتے ہیں لیکن ملمون ہیں وہ لوگ جو فدق بھی چھینتے فدق کو چھینتا دکھاتے ہیں کبھی صدیق اکبر کو کبھی عثمان حضرت عمر کو وہ ظالموں کو تو کچھ تو خدا کا خوف کرو جائیدادیں تو یہی ان کو دینے والے ہیں جائیدادیں دے رہے ہیں تو فدق چھین رہے ہیں یہ کیا تماشا تم نے لگا رکھا ہے میں بیان کر چکا ہوں کہ یمبو مولا علی کو یمبو جو اس وقت بندرگاہ ہے سعودیہ کی اور یمبو بندرگاہ یہاں کا مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے صحیح صنعت کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب نے عطا کیا تھا مولا علی کو توحفے کے طور پر اور دیکھ رہے ہیں بی بی بیلا ان کا نام تھا وہ پیش کی مولا علی کو ان کے بیٹے پیدا ہوئے محمد بن ہنفیا ان کو کہا جاتا ہے امام حنیف وہ نہیں ہیں محمد بن حنفیہ ہیں اور یہ اتنے عظیم بندے تھے کہ حضور نے ان کو فرمایا تھا جس طرح طبقات ہے بڑے میں ہے علی تجھے اللہ باغ بیٹا تھا فرمائے گا میرے بعد اس کا وہی نام رکھنا جو میں محمد کا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اسی وجہ سے ان کا نام محمد رکھا گیا یہ جی حضور نے انتخاب فرمایا تھا او بولو مرے اب جناب جی وفد جدید سے مل کر جو آیا امام محمد بن انفیہ کے پاس مدینہ شریف میں گئے ارادہ تھا جیسے ہم نے جدید کی بیعت توڑی ہے اسی طرح اس سے بھی کڑوائے ابال امام محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے نے جدید کی میں توڑنے سے انکار کر دیا Aa, <laughs> اور بول مرے جھوٹ سڑ لڑیا کس نے انکار کر دیا عمران شاہ صاحب کو میں نے یہی سوال لکھ کر دیا تھا تشریف پور لکھ کر دیا تھا شاہ جی انہوں نے کوئی شکایت کی کہ ایسے تنگ کرتے میں نے کہا شاہ جی سوال لکھ کر دوں گا ان کو پکڑا دینا اگر تمہارا راستہ نہ چھوڑ جائے مجھے چیشتی نہ کہنا وہ سامنے بیٹھے ہیں پوچھو ان سے راستہ چھوڑ گئے کہ نہیں انہوں نے آ کر خود کہہ دیا بھائی تیرا اپنا راستہ ہمارا اپنا راستہ جو میں نے لفظ بولا تھا وہی لفظ مجھ سے نکلے یہ سامنے بیٹھے ہیں یہ سامنے بیٹھے ہیں جو کہ مجھے اپنی اسکول میں غائب نہیں کہتے مجھے اپنی بات پر اعتماد تھا میں نے پوری تسلی جی اعتماد سے کہا میں نے کہا بتاؤ صحابی یزید کی بیعت توڑ رہے ہیں اور مولا علی کے بیٹے بیعت توڑنے سے انکار کر رہے ہیں عجیب مذہب ہے تمہارا کہ صحابہ کو کافر کہتے ہو علی کے بیٹے بیٹوں کو امام کہتے ہو حالانکہ یزید کی بیعت یہ کر چکے ہیں وہ توڑ چکے ہیں تو اولڈ معاملہ بنتا ہے تمہارے نزدیک جزید کو ماننے والے کافر ہیں تو پھر نوز باللہ کفر کے پسڑے تو مولا علی کی اولاد پہ لگتے ہیں تم الٹا صاحب پہ لگا رہے ہو ختم بس اس کا جواب تم بھی لے لے تمہیں دے دیتا ہوں کہ یار بتاؤ مولا علی کے بیٹے انکار کر رہے ہیں جزید کی بہت توڑنے سے وہ پکے پک رہے ہیں اور آخر دم تک نہیں توڑی عجیب بات یہ ہے اور دو صاحبی توڑ رہے ہیں تو الٹا صحابہ کو تمہارے نزدیک یزید کو ماننے والا کافر ہے جو مان رہے ہیں ان کو کہتے ہو امام اور جو بیعت توڑ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں کافر وہ کیسی الٹی گنگا چلا رکھی تم نے وہ سوال سمجھ آ گیا کہ نہیں خبر ن پا توجہ ہے بھائی اچھا اب صحابی بولتے ہیں ابن متی عبداللہ بن متی وہ کہتے ہیں یزید تو شراب پیتا ہے نماز چھوڑتا ہے کتاب اللہ کے حکم سے آگے گزر جاتا ہے امام محمد بن انفیہ فرماتے ہیں مارائی تو منہ ماتا کرو جو, جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ مناظرہ ہو رہا ہے صحابی کے ساتھ مسجد نبوی میں مولا علی کے بیٹے کا دو چار دس بندے نہیں پورا مجمع مسجد شریف میں مدینے کا بیٹھا ہے مناظرہ ہو رہا ہے عجیب بات یہ ہے کہ مناظرے میں مولا علی کا بیٹا جیت جاتا ہے یہ سن لینا آگے مولا علی کے بیٹے نے فرمایا محمد بن انفیہ سرکار نے جو تم کہہ رہے ہو میں نے تو نہیں دیکھا وہ عقم حالانکہ اینڈ رہی میں تو اس کے، ان کے یزید کے پاس رہا ہوں خود رہا ہوں فراہی تو ہوں سلط میں <تصفح> <تصفح> اس کو ہمیشہ نماز پڑھتا دیکھتا رہا ہوں متحر یل خیر خیر کے کام کرتا ہے ہمیشہ خیر سوچتا ہے فکا کے متعلق پوچھتا ہے یا اس کے لوگ پوچھتے ہیں پھر تو اس کا مطلب ہے فقی بن گیا اور ہونا چاہیے فقی ہونا چاہیے کیونکہ جو باپ ہے اس کو بنانے والا وہ فقی ہے آزم تھا جاہل کو کیسے بنا سکتا ہے بنانے والے کو دیکھو میں اپنا مس اپنی مسلط میں اپنی جگہ پڑھانے کی اگر کسی جاہل کو نہیں دے سکتا تو خدا کا خوف کرو وہ صحابی رسول ہیں وہ صحابی رسول ہیں اللہ اکبر اگلے دفعہ دیکھو ملازم علی سننا حضور کی سنت کو پورا قابو رکھتا ہے انہوں نے فرمایا یہ تیرے سامنے وہ بناوٹ کرتا تھا آپ نے فرمایا وہ ملوی خوف اس کون سا مجھ سے ڈر تھا یا کون سی لالچ تھی میرے سے جس کی وجہ سے وہ میرے سامنے بناوٹ کرتا تھا اور جناب کے سامنے نہیں کرتا تھا سنو سنو علی کے پورے بیٹے کا مناظرہ سنو اور وہ بھی جلیل القدر ایک صحابی کے ساتھ حا لی خوشبو میرے سامنے جو خوشبو ظاہر <تصفح> کر رہا تھا وہ کون سا خوف تھا اس کو مجھ سے کون سی لالچ اور تھی چلو مان لیا مجھ سے تو بناوٹ کرتا تھا لیکن سنو یہ شراب یہ رینا یہ نماز چھوڑ دینا وغیرہ یہ سارے کام یہ آپ کے سامنے کرتا تھا اتلاکم کیا اس نے جناب کو مبتلے کیا اس پر اتلا مولانا اتلا یعنی تمہارے سامنے کیا اگر تمہیں تمہارے سامنے کرتا رہا ان لمب لشکورا پھر تم اس کے ساتھ اس جرم میں شریک ہو کیونکہ تم راضی ہو کر دیکھتے رہے یہ کیا ہوا اور اگر اس نے تمہارے سامنے نہیں کیا تو جس بات کا علم نہیں اس کی گواہی کیسے دے رہے ہو انہوں نے فرمایا ہمارے سامنے یہ بالکل حق سچ ہے وہ علم نئی نگر سے ہم نے خود نہیں دیکھا یہ صحیح روایت میں موجود ہے کہ صحابہ نے اس صحابی پاک نے فرمایا ہم ہاں نے نہیں دیکھا اس کو یہ کام کرتے ہوئے لیکن ہمیں اس کا مطلب ہے پکی بات ہے کہ ان بزرگوں کو کسی نے اطلاع دی کسی نے یہ بتایا کسی نے شکایت کی کہ جدید ایسا کرتا ہے صحابی اس مسئلے پر عئنی شاہد نہیں تھے ہائے ہائے ہائے ہائے صاحب لب انہ لہن دانا وائلب نکر رہی بہ اگر سے ہم نے دیکھا نہیں اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جنگ ہر کرنے والے صحابی خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں اب ظاہر بات ہے ایک بات یہاں پر کرنا ضروری ہے کہ وہ اگر سے دیکھ نہیں رہے لیکن آخر آ کر جنگ کرنا یہ چھوٹا کام تو نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو کچھ لوگوں نے یہ خبر دی تھی ان کی خبر پر اعتماد کر کے انہوں نے جنگ کی ہے بات کو ذہن میں رکھنا میرا موقف اسی سے ظاہر ہوگا جب اگلی بات اس کے ساتھ ملے گی کہ وہ فرما رہے ہیں ہم نے دیکھا نہیں اس کا مطلب ہے ان کو کسی نے بتایا اس کے بتانے پر اس کی خبر پر اس کی اطلاع پر وہ اعتماد کر چکے اب ظاہر بات صحابی ہیں نتھو خیرہ تو نتھو خیرے پر تو اعتماد نہیں کر سکتے <تصفح> وہ آخر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے متحد لوگ تھے یہ <تصفح> کیسے ممکن ہے کہ جو تذکیہ شہود ہوتا ہے انہوں نے کچھ بھی نہ کیا ہوی اور گواہوں کا ظاہری حال بھی جو ہے وہ بھی اور یعنی مقصد یہ ہے کہ شہادت کے لیے جو ضروری امور ہیں ان کا لحاظ کیے بغیر انہوں نے مانے یہ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں کہہ سکتے ان کی عظمت کے یہ جی خلاف ہے ان کی عزمت کے جی خلاف ہے لیکن یہ پکی بات ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں کیونکہ وہ خود فرما رہے ہیں بولو اب جناب جی نا توجہ ہے تو مولا علی کے بیٹے باغ میں فرمایا جب تم کہہ رہے ہو ہم نے دیکھا نہیں تو گواہی نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہ من شاہدہ بالحق وہ لم کے ساتھ گواہی دے علم کے ساتھ تو تم نے دیکھا نہیں بات سمجھنا ہو بھائیو پلس تو میں نا میرے کو ہے میرا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے ساتھ اس مسئلے میں سیدھی ساڑھی بات ہے اب اگلی بات پہ غور کرنا انہوں نے فرمایا فَلَعَلَّكَ تَكْرَهُ کا تک الْأَمْرَ غَيْرُكَ ومر گئی لگتا ایسے ہے کہ آپ یہ پسند ہی نہیں کرتے دلد کہ آپ کے سوا کوئی بادشاہ بنے حاکم بنے اس کا کیا مطلب ہے یعنی ہم ہاں حاکم بننا چاہتے ہیں اور آپ اس کو پسند نہیں کرتے آپ خود حاکم بننا چاہتے ہیں اس وجہ سے ہمارے مخالفت کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا فناہ نولی کا عمرانا. یہ ساری جو ہے نا جو ہم منصوبہ بنا رہے ہیں اس کا والی اپنا بڑا ہم تمہیں بنا دیتے ہیں تم ہمارے حاکم بن جاؤ ٹھیک ہے بس لیکن اٹھو اب مولا علی کے بیٹے نے کیا جواب دیا فرمایا ما استحل القتال ماستاح مولا علی کے بیٹے نے فرمایا جو آپ لوگ چاہتے ہیں حکومت بنانا میں حکومت بنانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ لڑنا چاہیے نہیں سمجھتا نہ پیچھے لگ کر نہ آگے لگ کر اچھا یہ مذہب آپ نے اپنے باپ سے ہی لیا ہوگا مولانا ظاہر تو یہ ہی لگتا ہے کہ یزید کے ساتھ لڑ کر حکومت بناؤں پیچھے لگ کر یا امیر بن کر متبو بن کر یا تابے بن کر یہ میں حلال سمجھتا ہی نہیں اس سے خود سمجھ لو کیا امام حسین لڑنے کو حلال سمجھتے ہوں گے ایک بھائی تو یہ کہہ رہا ہے اور بولو تو صحیح اور امام حسین کو بھی دیکھ چکے ہیں امام حسن کو امام حسن نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میں لڑنے کو جائز نہیں سمجھتا میں یہی بہتر سمجھتا ہوں سنا کرو اور حکومت حضرت معاویہ کو دے دو <تصح> معلوم ہوا ان دو بھائیوں کے یعنی امام حسن اور محمد بن حنفیہ کے مذہب سے پتہ چلتا ہے تیسرے بھائی کا مذہب بھی یہی ہوگا ورنہ جس کا جی ہے مولا علی کے بیٹوں کو آپس میں لڑاتا رہے لڑاتا رہے, لڑاتا رہے ہم کیا کریں اگر وہ یہی وفا سمجھتا ہے تو کرے ہم تو نکل سکتے سمجھو انہوں نے کہا صحابہ نے فرمایا عبداللہ بن متی نے فرمایا قد قاتل دل جب تمہارے باپ ان کی جنگیں تھیں اس وقت تو اپنے باپ کے ساتھ لڑ کر مل کر تم لڑتے رہے انہوں نے فرمایا پھر تم میرے سامنے میرے باپ جیسا لے لیا پھر میں بھی لڑوں گا اربی کیا بات؟ کیا بات؟ کیا بات؟ کیا بات؟ پڑھ رہا ہوں مسلے ابھی وہ چلو مسلے مثل ما لو آلے میرے باپ جیسا لے آؤ جس مسئلے پر انہوں نے قتال کیا اس جیسا بندہ ہو قتال کے لیے اٹھے میں ساتھ دوں گا فقالو مر ابنئی کا ابا ہاشم والقاسم القاسم بالکال انہوں نے فرمایا پھر تیرے دو بیٹے ہیں ایک ابو ہاشم ہے اور ایک حضرت قاسم ہے دونوں کو کہو وہ ہمارے ساتھ مل جائے آپ نے فرمایا لو امر تو ہما کاتل تو اگر میں ان کو کہوں گا تو پھر تو سمجھو میں لڑ رہا ہوں کالو فکمائنا مکامن بہت دنیا سے لڑتا نہیں ہم جب اٹھ کر لوگوں کو دعوت دیں گے لڑنے کی وہ یار کمل کم ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر لوگوں کو بلاؤ تو صحیح لڑنا نہیں دعوت تو دو ہاں بالکل میں سبحان اللہ مرنا سب افالح والا اربا ہو لوگوں سے وہ کچھ کہوں جو نہ کرتا ہوں اور نہ پسند کرتا ہوں وہ لوگ ایسا کہوں گا کرو تم للہ پھر تو میں اللہ کے بندوں کا خیر خاں نہ ہوا کالو ادن نکرے ہاکا انہوں نے کہا پھر ہم تم پر جبر کریں گے تک کے کے رو لائے جائیں گے آپ نے فرمایا ادن آ مرنا سب تک اگر مجبور کر کے لے جاؤ گے <divorce> میں لوگوں سے یہی کہوں گا اللہ سے کرنا ان کے ساتھ نہ ملنا او بولو مرو اللہ یورد المخلوق بھی سخ یہ مخلوق ہے خالق کی نافرمانی کر کے ان کو راضی کرنے کی نہ سوچنا بخارا جائے مکہ تھا سامان اٹھایا مدینے سے مکے چلے گئے مدینہ میں رہنا گوارا نہ کیا یزید کے مقابلے میں لڑنے کے لیے مولا علی کے بیٹے محمد نے یہ <تصفح> وہ روایت ہے جو صحیح ہے اب بات سمجھنا مولانا اس روایت میں صحابی کسی کی گواہی پر اعتماد کر رہے ہیں ایسے اور محمد بن حنفیہ اپنا مشاہدہ اور آئنی کا آئنی شہادت پیش کرتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا اب اصول کو دیکھا جائے نا تو آئینی شاہد اس کی شہادت مضبوط ہوتی ہے ایسے بولو تو صحیح لیکن وہ صحابی ہیں ان کے گواہ بھی نیچے نہیں پھینک سکتے انہوں نے دیکھا جن پر یہ صحابی اعتماد فرما رہے ہیں وہ بھی گواہ ہیں اور ان کی نظر میں عادل ہیں تو بات سمجھنا ایک طرف سے صحابی بات جو جنگ ہرا کرنے والے ہیں ان کے گواہ ہے دوسری طرف یزید کے حق میں مولا علی کے بیٹے ہیں اب کیا کریں نہ ادھر بول سکتے ہیں نہ ادھر بول سکتے ہیں تو امام محمد نے جو فرمایا چپ رہنا ہے معاملہ خدا کے سپورٹ کرو نہ تیل تحقیق کے ساتھ اسی نتیجے پہ بولے توجہ ہے تو امام محمد کی تقلید میں یزید کے مسئلے میں سکوت توقف چپنی اختیار کر رہا دلیل کے ساتھ چپ کر رہا ہوں امام احمد کا مذہب سنایا اے او بات سنو سنایا سند صحیح او ہو کیوں سند صحیح کہ یہ خاندان ہی محدثین کا امام احمد کے مذہب کا وارث ہے صاحب البیت ادرا بے معافی ہے گھر والوں کو پتہ زیادہ ہوتا ہے کہ گھر میں کیا پڑا ہوا ہے یہ حنفی نہیں یہ شافعی نہیں یہ مالکی نہیں یہ ہم لوگ ہیں ابو <تصفح> محمد رفق اللہ ہم <تصفح> بلی ہیں <تصفح> بات سمجھنا اسی سے پتا چلا جو مشہور بات ہے نا کہ امام احمد یزید کو کافر کہتے تھے سراسر جھوٹ ہے ایک شخص ہے جس کے پاس یہ روایت ملتی ہے وہ محدث ابن جوزی ہے اس کے اندر دو راوی مجہول ہیں قاضی ابو یا نے روایت کو ضعیف لکھا ہے الادا شر ابن مفلح وہ دیکھ سکتے ہیں بلکہ حوالہ لانا اول گیا کتاب ہے دنیا میں مشہور کتاب ہے فتح ہم پر الفرور ابن مفلح رضی اللہ تعالیٰ اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل یزید کو کافر نہیں کہتے تھے یہ غلط ہے اور واقع تن یہ جو ہے نا یہ دوسری روایت کتاب و کی اب وہ oh, صحیح سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل سے جو کچھ ہے توجہ ہے صحیح سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل سے جو کچھ مروی ہے وہ میں سنا دیتا ہوں اس سے یہ ہے ایک روایت اس کی سے سنائی تھی پہلے اب دوسری سناتا ہوں روایت بالکل صحیح ہے امام احمد بن حنبل سے ابو طالب عقبری آپ کے شاگرد تھے محدث تھے انہوں نے پوچھا من قال لعن اللہ اللہ بن معاویہ جو بندہ کہے یزید بن معاویہ پر لعنت ہو آپ نے فرمایا لا تکلم لمفی ہے چپ کر اس مسئلے میں نہ بول او بول وے اندھے مرو کیڑیاں کیڑیاں بکا سن دے رہے ہو بکا سن سن کے تو پتا نہیں کی بن او ہو ہو, ہو, ہو, ہو ہو ہم نتائج کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں کہ اس جھوٹ کے نتائج کیا نکلے <متحد> وہ لانت کا پوچھ رہے ہیں اور امام احمد بن امبل فرماتے ہیں لا تکلم فی چپ چپ چپ کلتما تقول فائنل لدی تکلم ابھی ہی راج اللہ آباس ابھی آپ آب کیا کہتے ہیں کیونکہ لانت جس میں کی ہے وہ ایسا بندہ ہے کہ نیچے گرانے والا بھی نہیں ہے لیکن میں تو آپ کی بات مانوں گا کیونکہ آپ امام ہیں امام نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن المؤمن کا قتل ہی مومن کو مومن پر لانت کرنا ایسے ہے جیسے تم نے اس کو قتل کر دیا تو قتل جتنا جرم ہے اب مومن کہہ رہے ہیں امام محمد یزید کو مومن کہہ رہے ہیں مومن حدیث سنا کر پھر اگلے کو روکتے ہیں پھر فرمایا خیر الناس سے کرنی تم ملدی نے حضور نے فرمایا بہترین دور میرا ہے پھر ساتھ والوں کا تو یزید کا دور تو ساتھ والا ہے بقد تھا اور اجزیت پھر تیسری حدیث امام احمد نے پڑھی حور فرایا ملان تو سبق ہوں یا اللہ جس پر میں لانت کروں جس کو جس کو میں لانت کروں اللہ اس کے لیے وہ میری بد دعا بھی رحمت بنا دینا تو کیا کر رہا ہے ارل انسا الرل آر انسا احب ال اب تو وہ جو میں نے بات کہی کہ امام ابو محمد رز اللہ تمیمی نے جو فرمایا کا نا یم سے کو آئیں یزید بن مک لوہ و یا کے لوہ و یا کے لم رہ جو فرمایا انہوں نے وہ میں نے کہا امام محمد سے صحیح صنع سے ثابت ہے یہ سنر ہے اگر کوئی بڑوا کہے کہ وہاں پر بغیر سند کے انہوں نے لکھ دیا بڑوا وہ اتنا بڑا محدث امام ہے ان کے مذہب کا ذمہ دار ہے وکیل ہے کیسے ممکن ہے عقیدہ امام کا لکھے اور اس کے پاس دلیل نہ ہو یہ دلیل ناچیر نے کھول کر دکھا دی یزید کو مومن بھی کہہ رہے ہیں یزید پر لانت سے روک بھی رہے ہیں اور فرماتے ہیں میں چپ چپ چپ چپ اچھی سمجھتا ہوں اور الامساق چپ مجھے بہت پسند ہے تو بول رہے ہو کہ نہیں اچھا یہ بتاؤ امام احمد بن حنبل مسلمان تمہارے نزدیک رہ گئے ہیں یا کافر ہو گئے ہیں اب بولنا ذرا ہاں کیونکہ آپ تو پھر جاکروں کو اور شبیر حافظ آبادی اور شفیع اکاڑوی کو سننے والے لوگ ہیں نا تو میں تو اماموں کو پڑھتا ہوں اور اماموں کی سنتا ہوں سیدھی ساری بات ہے ایسے لوگ جو ہے نا شبی اکاڑوی وغیرہ شبیر حفظہ بادی وغیرہ اس محفل کے لوگ جو ہے نا تو ایمام سے میرے گیٹ پر بھی نہیں جن کے تم ساری زندگی ہاتھ چومتے رہے پاؤں چومتے رہے پیسہ لٹاتے رہے یہ میرے ساتھ ہاتھ ملانے کے قابل نہیں ہے کیوں اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے دین اسلام کا وہ نقصان کیا جس کا اضارہ ممکن نہیں آج جو لاسلیت درباروں پہ ہر طرف چھا گئی جو کل کا مناظر تھا شیعوں کے ساتھ بلاگر کرتا تھا آج وہ تم کو خود کیا نظر آ رہا ہے یہ جی لانت نہ وہی ہے جس سے امام محمد بن ہم بل روکتے تھے اللہ تعالی مغفرت فرمائے الکیا حراسی کی جنہوں نے یہ جھوٹھی ماں محمد بن ہم کی طرف سب سے پہلے منصوب کیا پھر چند آگے آنے والے جو ہمیشہ نقل در نقل کے ہوتے ہیں آدھی لوگ اور تحقیق نہیں کرتے ان کے پاس چلتے چلتے اعلی حضرت کے پاس آ گئی انہوں نے فتح میں لکھ دیا کافر ہے احمد, احمد بن ہمبل فرماتے ہیں اللہ اکبر اگر آج اعلیٰ حضرت بریلوی حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہوتے ناجیز تحقیق کے موتی آپ کے سامنے رکھتا تو مجھے تھپکیاں دیتے بیٹا میں نے اتنا توجہ نہیں کی جتنا تو نے کی ہے تم کہو گے اون تیرا چھوٹا ہے باتیں بڑی ہیں کوئی بات نہیں گاہباشت کے تفلکے نادان شہ شادی فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نادان بچہ تیر مارتا ہے تو نشانے پہ جا لگتا ہے اور بڑے بڑے کاریگر رہ جاتے ہیں انہوں نے خود حکایت لکھی ہے نشانے, نشانے تیر میں نہیں ہو رہی تھی بڑے بڑے کاریگر بادشاہ کی کا کچہری تھی مہیلا تھا کسی سے تیر نشانے پر نہیں لگ رہا تھا ایک لڑکا اٹھا تیر مارا نشانے پہ لگ گیا اس <تصفح> نے تیر توڑ دیا کسی نے کہا یہ کیا ہوا تیر توڑ دیا اس نے کہا میں کاریگر نہیں ہوں یہ تک لگ گیا آئندہ پھر مقابلہ ہو جائے تو جو عزت بنی ہے یہ بھی بیکار ہو جائے گی تو بھائی میں تتفل کر رہا ہوں اور قسمیہ پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحماء اللہ انہوں نے یہ بات صحیح نہیں لکھی بات تحقیق نہیں فرمائی اگر وہ تحقیق کے درپے ہو جاتے تو پھر تو وہ سمندر کے شناور تھے ہاں تحقیق کے درپے ہو جاتے تو سبحان اللہ تو اسی نتیجے پر پہنچتے جس نتیجے پر میں پہنچ ہوں اس نتیجے کے علاوہ تمہارا توجہ ہے توجہ کے نہیں دیکھو ایک بات, بات, بات, بات پیچھے رہ گئی یہاں پر کر دیتا ہوں مولانا میں آمدلیا. پورے بسوک سے کہہ رہا ہوں کہ آہل بیت یزید کو کربلا کا ذمہ دار نہیں سمجھتے تھے کیا کہا میں نے وہ جملہ تو دیکھو بات تو دیکھو کیا کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں مولا علی کے بھتیجے تھے حضرت عبداللہ بن جعفر تھار جعفر تھار مولا علی کے بھائی تھے بڑے بھائی ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ یہ صحابی بھی تھے ان کے بیٹے ہوئے ہیں معاویہ ان کے بیٹے ہوئے ہیں معاویہ کے بیٹے آگے ہوئے ہیں یزید مولا علی کا بھائی جعفر مولا علی کے بھائی جعفر کے بیٹے عبد عبداللہ عبد کے بیٹے ہوئے معاویہ معاویہ کے بیٹے ہوئے یزید ارے بھائی عجیب بات ہے یہ تو آج تک نہیں سنا ہم نے خصوصا یہ بات عجیب لگے گی برفانی ریچھ کو وہ ہستانی ریچھ کو یہ کشتا کس کرپلا کے بعد ماراڑی سے اتنا جگر مند لوگ وہ یزید نام وہاں اور معاویہ نام یہ نہیں ہو سکتا میں دکھاتا ہوں اور وہ بجلیوں کی کتاب سے فدو تم نے فدو کو دیکھا ہے توجہ ہے کیا لکھا ہوا ہے ہمارے پاس بخاری ہے شیعوں کے پاس الکافی ہے یہ اس کے ساتھ کچھ شمار ہوتی ہے ان کے موسم میں بلکہ وہ تو بلند سمجھتے ہیں دیکھ رہے ہو اصول کافی ایران کا چھاپہ پہلا حصہ جو مؤثر تو ایک یا ان کی چھپی ہوئی توجہ ہے امام حسن کی اولاد میں سے کیا کہہ رہا ہوں او نیچے جا کر حضرت عبداللہ اللہ کے دو بیٹے تھے محمد اور ابراہیم یہ دونوں اٹھے تھے خلیفہ منصور عباسی کے مقابلے میں خلاف ایک بھائی مدینے میں اٹھے دوسرے بسرا میں توجہ ہے اب یہ اہل بیت کی جنگ ہو رہی ہے اہل بیت کے ساتھ کیا کہہ رہا ہوں ہاں یہ ان کو جواب میں دے رہا ہوں جنہوں نے کہا بنو میاں نے اسلام کو بہت نقصان دیا اور یہ فائدہ ہے خلیفہ منصور عباسی یہ دونوں بھائی پہلے ان کے ساتھ تھے منصور عباسی کے پاس جب حکومت بن گئی تو بعد میں خلاف ہو گئے خلاف ہو کر ایک مدینے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک بسرے میں توجہ ہے اب ہوا گیا خلیفہ منصور عباسی کے یہ چاچا تھے انہوں نے ان کو بھیجا مدینہ شریف لڑنے کے لیے وہ باغی جو اٹھے ہوئے تھے خلاف مقابلے میں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا کال فتح اب اب اب اگلے دفعہ سننا فتقدم محمد بن عبد اللہ علا مقدمت ہی جدید بن معاویہ بن عبد اللہ بن جعفر امام حسن کی اولاد میں سے مدینہ شریف میں حضرت محمد خلیفہ منصور عباسی کے مقابلے میں اٹھے ہوئے تھے ان کے اگلے دستے کا جو امیر تھا جس کو آج کل آپ کمانڈر کہتے ہیں اگلا دستا کیونکہ پانچ دستے ہوتے ہیں جنگ کے لیے عربی میں اگلا دائیں بائیں پیچھے درمیان والا اگلے کو عربی میں مقدمہ کہتے ہیں دائیں کو یمین میں کہتے ہیں بائیں کو میسرا کہتے ہیں وہ خلف ہے درمیان والا کلب پانچ دستے بنا کر لڑتے تھے اگلے دستے کا جو امیر تھا امام حسن کی اولاد میں سے اٹھنے والے حضرت محمد کی فوج کا اس کا نام کیا تھا اصول کافی میں لکھا ہوا ہے یزید بن محاویہ بن عبداللہ اللہ بن جعفر سیاح کربلا ہو چکا ہے کب کا کربلا ہو چکا خلیفہ منصور عباسی کربلا تو ہوا تھا یہ عید کے دور میں یہ تو خلیفہ منصور عباسی ہے عباسیوں کی حکومت ہے بعد میں کتنے اب سماج آئی لیکن اس اہل بات کے بندے کے دستے کے امیر وہ کون ہے نام یہ ابا معاویہ دادا عبداللہ اللہ پر دادا جعفر تیار جو مولا علی کا بھائی ہے شیعہ لگ رہا ہے شیعہ کو لکھتے ہوئے شرم نہیں آئی غیرت نہیں آئی میں لکھ رہا ہوں اور وہ بھی مولا علی کا بچانا کیا ہوا اچھا اچھا مجھے بتانا بیت کی آپس میں بیت حضور کا یعنی جو مولا علی کا یہ گھر شریف ہے اور چاچے آپ کے بھائی ہو گئے ان کی اولادیں ہو گئیں ان کا آپس میں آپس میں ان کا کوئی سلوک تھا یا نہیں بولو تو صحیح ایک دوسرے کی غیرت رکھتے تھے یا نہیں بولو تو صحیح آج کل کوئی موٹی ڈوئی والا یہ تو علی کی غیرت رکھے لیکن علی کی اولاد علی کی غیرت نہ رکھے تو ہے ایسے ریچ اور میں پوچھتا ہوں گلے بھروے بغیرت کربلا کے بعد علی کے گھرانے میں یزید کے خلاف غیرت ہی نہیں تو کہتا ہے نام رکھنا یزید حرام ہے حرام ہے یزیدی بن جاتا ہے تو دلے بتا امام حسن کا بیٹا اب تیرے یزیدی بن گیا کہ نہیں بنایا ان کا ماں معاویہ بن گیا کہ نہیں برادری بن گئی کہ نہیں برادری والے نہیں روک سکتے تھے دشمن کا نام لکھ رہا ہے معلوم وہ یزید کو کربلا کا ذمہ دار ٹھہرانا یہ تو اہل بیت کا مذہب نہیں تم نے کہاں سے نکال لیا شرم نہیں آتی تم لوگوں کو جو میں کہہ رہا ہوں اور کہہ چکا ہوں کسی ایک بات کا دنیا اور اب آج جواب دے دے میں توبہ کر کے ساری زندگی ان کے گھرانے کی نوکری کروں گا ورنہ میدان چھوڑ کر بھاگنا یہ جی ہمارا کام ہی نہیں ہی ہے ہم میدان میں اس وقت تک رہتے ہیں جب تک مقابل بھاگتا نظر نہ آئے اب سمجھ آ گئی آخری بات اور بہت ضروری مولانا نظیر صاحب تشریف فرمائے ان کے لیے خصوصی طور پر اس مسئلے میں پہلا گلب کیا ہے تو ابن جوزی نے اس سے پہلے کسی کے پاس یزید کے مسئلے میں بات سمجھنا لفظ بول رہا ہوں یزید کے مسئلے میں فتوے چھوڑنا جاری نہیں تھا کیا کہہ رہا ہوں فتوے چھوڑنا اور ہوتا ہے اور فتوا دینا اور ہوتا ہے بولو مرے اس کے بعد جیسے ایک بات مشہور ہے یزید نے تو کہا ایبرجی نے تو کہا فاسق فاجر لیکن بات مشہور ہے ہر قیامت نو نوساخ جو آتا ہے نئی عمارت بناتا ہے پہلی عمارت جو کھڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ پچر ضرور لگاتا ہے لگاتا ہے ابن جوزی نے تو فاسق فاجر کہا ابن جوزی کے استاد استادوں کے استاد استادوں کے استاد کہہ رہے ہیں چپ چو, چو, چو, چو, چو, چو, چو. امام کہہ رہے ہیں احمد بن امبل چپ جا. لیکن یہ تھا مائز مقرر تھا یہ है. مقرر جو ہے نا جب تک وہ عجوبے نہ چھوڑے تو مقرر نہیں بنتا شیخ القرآن ہزاروی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اپنی زبان میں وہ کیونکہ پہاڑی بندے تھے تو فرماتے تھے او بھائی مقرر ہو تے جھوٹ نہ بولے دو سو تقریر او ماں مقرر نہ منسا چودھری نے چھے فتو مر اگوں بیٹھا سی تفتردانی سا آخیا ہوں میں دو قدم اگے نہ وداں پھر چس نہیں آتی اے لیا کیا ہوتے ہے ہی کافر سی لانتو دیتے تے لانت تے لانتو شکر خدا دا اگو بعد علی جڑے سن شارہین انا وہ سمجھ دار سن جڑے انا کہنا نا نا انا کیتا کی ہے انا امام غزالی دا فتوہ نال لکھ دیتا ہے خیر قتل کیتا حسینتل آکھیا سڈے دور قتل ہو جائے کاتل لبنا اور ایسے سو سال پہلے قتل ہوا ہے تو تونے دس دتا ہے یہ کن آخیا امام غزالی او بولو مرے فتوا چڈیا فتوا لائی پھر حضرت بیٹھا سی ایک ہوزرگ انہوں نے بزازی سڈے ہنفی بدراضی فتح بزاضیا والے مصنف اور اسے کتاب نو الوجیز بھی نے کردری کردری فرق ہےفتا تو لیا ہے. یہ نہ وہ فتوا بزاضی نے انہوں نے گل میری سمجھنا سدی نے لکھے مول لا سو ستاوی ہجری یعنی سدی لیکن دینے پچھے درا آ جائیں یعنی اٹھویں دہویں دن نو حضرت نے پچر جہی لائی بزاجی نے چوک میں آگاہ بتاوا تو پھر چل سا ہو چس او بندہ لیا چاہنا کہ جہدا بزادری صاحب جنہیں شکر چہن جگہ نہیں او بولتے سہی امرے یہ ہے فتاون نوازل فتح ابوالحث سمرقندی ان کی وفات ہے تین سو پچہتر میں انہوں نے امام محمد رضی اللہ تعالی امام ابو یوسف کے شاگردوں کے یہ شاگرد ہیں بولو تو صحیح ان کو کہا جاتا ہے مشاعق رسم المفتی میں ان کو مشائق کہا جاتا ہے بذاری مشائق میں نہیں اب یہ کیا فرماتے ہیں فقی ابو اللہ سمر نے فرمایا ولا یادن قبل سے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی اہل قبلا یعنی مسلمان پر لانت کرے لہذا سمجھوئے سمجھو لہذا کالو لا یلان والا یزید آبیا فرمایا کیونکہ ہمارا مذہب ہے مسلمان پر لانت نہیں کرنا شخصی جن نام لے کر اس کا یہ مسلمان مسلمان پر لانت ایسے نہیں کر سکتا اسی وجہ سے کالو بات سمجھنا تھا انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں ارے بھائی کون کہتے ہیں یہ تو ہیں چوتھی سدی کے بولو تین سو پچہتر کے یہ فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں تو کسی نتھو خیری کی بات کر رہے ہیں بولو تو صحیح مرے اندھے بولو تو صحیح ہاں اس کا مطلب ہے کم از کم ان کے دور کے جو فکہا ہیں وہ کہتے ہیں ہنفی ہنفی فکہا ان کے دور کے کہ یزید پر لانت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ تو اہل قبلہ میں سے مسلمان ہے مومن ہے چوتھی صدی کے تمہارے حنفی امام تو یہ کہتے تھے کہ لانت نہیں کرنی چاہیے یہ زید مسلمان اور مومن ہے آٹھویں اور نویں صدی کے تفتہ زانی اور بزازی پر وہی آئی میں ان سے پوچھتا ہوں تمہیں کیسے تو ہوئی ہمارے اتنے بڑے اثرات و مشاق کی مخالفت پر اترنے کی اگر یہ کوئی کہے وہ تفتانی ہے تو ہم کہیں گے ہم تفتانی کے مقلد نہیں یہ جن بزرگوں کی بات کر رہے ہیں ان کے اگر مقلد نہیں تو کم از کم مشائق کے فتوے کے اندر پابند ضرور ہے پہلے تو تفتزانی شافعی ہے وہ ہمارے مذہب کی بات کر نہیں سکتا اور اگر کرے بھی تھے تو مخالفت اتنا مخالفت سر بزازی کی مخالفت اب میں بزازی پر جو علامہ شامی نے کچھ نشانہ دنی کی ہے وہ دو سنا دوں حوالے یہ بڑوا ریچ اور کون کون وہ مجھے دکھاتے ہیں پتا بزاز چل پڑا ہمارا نیلا تینوں کی پتا ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے بغیر تمہارا کام نہ پڑھنا نہ پڑھانا نہ سننا نہ سنانا تمہارا کام ایسے میں مفول بننا ادھر ہے وہ شامی شریف اللہ اکبر پس منظر سناتا ہوں اس بات کا جو علامہ شامی نے لکھی گستاخِ رسول ہمارا مذہب ہنفی اور شافعی دونوں اماموں کا یہ ہے کہ اگر گستاخ رسول توبہ کرے حاکم میں وقت کے سامنے چاہے حاکم میں وقت کے پکڑنے سے پہلے جا بس اس کے سامنے توبہ کر لیتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہوگا اس کو قتل کرنا چاہیے نہیں ہنفیوں اور شافیوں کا یہ مذہب ہے بولو کیا کہہ رہا ہوں گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے مذہب یہ جو مشہور ہے توبہ قبول نہیں مانسا بہنا بھی انگ چلے مانسا پہنا بھی انگ چلے اس سے پوچھ فتح پر رضویہ اٹھا فتوا بضویہ سے دکھا دے توبہ قبول نہیں تو ہم مان جائیں گے اگر ہم دکھا دیں کہ اس کی توبہ قبول فوتابا ریا میں ہے تو پھر کیا کرو گے یار کیا اندھے بن چکی ہے دنیا حضرت اب توجہ فتح بزازیہ والے اٹھے انہوں نے اپنے مذہب کی کتابوں کو نہ دیکھا جہاں یہ مسئلہ لکھا ہوا تھا وہ امام ابو یوسف کی کتاب خراج میں لکھا ہوا تھا اور پھر اور بڑے بڑے کتابوں میں لیکن حضرت ادھر نہ گئے حضرت کیونکہ فتوا جمع کر رہے تھے انہوں نے حضرت نے کیا کیا, کیا فتوا جمع کرتے ہوئے ابو حنیفہ سرکار کب مذہب لکھنے لگے گا رسول کے متعلق شفا قاضی یاز کی سامنے رکھی قاضی یاز کی شفا اس کی عبارت پر غور کرنا شروع کر دیا حضرت نے اللہ شامی لکھ رہے ہیں افسوس ہے افسوس ہے کہ شفا کی عبارت ہی ان کو سمجھ نہ آئی او ہو بزداز کو بزرا کو شفا کی عبارت سمجھ نہیں آئی حتہ کہ در مختار والوں کو بھی یہی لکھنا پڑا کہ وہاں پر تو یہ لکھا ہوا ہے یہ یہ کہہ رہے ہیں اب سمجھ آ گئی تو پھر علامہ شامی فرماتے ہیں پھر آگے بیٹھے تھے ابن حمام اب یا القدر بندہ انہوں نے ان کی اتباع کر لی اور چاندہ اور انہوں نے کر لی جب حقیقت یہ ہے کہ مذہب نہیں ہے مذہب نہیں ہے اور انہوں نے صاف لکھ دیا علامہ شامی نے کہ قاسم بل قطلو جو شاگرد ہیں ابن حمام کے انہوں نے صاف راہ لکھا ہے کہ ہمارا شیخ ابن حمام کی جو ذاتی باسیں ہیں ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے ان پر فتوا نہیں دے سکتے اللہ ہو, اکبر اللہ ہو اکبر وہ توجہ نہیں فرمائی یا اب وہ عبارت سنا دیتا ہوں بس ختم کرتا ہوں بیان توجہ ہے بھائی ایک عبارت ہے فہاد سری فل منقول امن تقدم الازی ومن طبعه ولم يستند هو ولا من طبعه إلى كتاب من كتب الحنفية وإنما استند إلى فهم الخطار وإنما استند إلى فهم الخطار فی ہے سفر واف اخی فرمایا بزادی نے اس مسئلے میں اپنے فارم پر اعتماد کیا سمجھ پر جس میں حضرت غلطی کر گئے اخیص اللہ کل منفرا بخلا فا ہے بہو ان بندوں سے نقل کیا کہ جنہوں نے نقل تو صحیح کی لیکن حضرت تو ان کی نقل کو سمجھ نہیں پائے اب سمجھ آ گئی تو اگر امام شامی رحم اللہ بزرازی کی فہم کو خطا اور غلطی قرار دے کر پورا رسالہ لکھ دیا تمبی ہل بلاتے والام کہ گستاخ ہمارا مذہب یہی ہے کہ گستاخ رسول توبہ سچے دن سے کرتا ہے تو توبہ یہاں قبول ہے دنیا میں آخرت میں تو اتفاق ہے نا آخرت میں اتفاق ہے اس کی توبہ خدا قبول کرے گا لیکن یہاں پر حنفیہ اور شافیہ کا اتفاق ہے توبہ قبول ہے اس کی تو انہوں نے رد کر دیا بزازیا کو تو میرے بھائی اگر بزازی آئیں سمرقندی اور فقیر ابو کے زمانے کے تمام کے ہاکلو کہ تمام تھوکا کے کہ مخالف ہو جائیں تو یہ حضرت کا تفرد سمجھ کر خطاب فام وغیرہ کیا سمجھ کر چھوڑ دیا جائے گا اس کو مذہب نہیں بنایا جائے گا مذہب وہی ہے جو فقی ابو اللہ نے کہا کہ جدید مومنٹ بھی ہے اور اس پر لانچ بھی نہیں کر سکتے یہ ہمارا مذہب ہے لو جی ہم نے اخیر کر دی آہ! بات سمجھنا تو کیا ہمارا نظریہ ہے آج کے بعد وہ ہے برا خدا جانے یزید ہے اچھا خدا جانے منہ اس کے متعلق بند رکھو کیوں دلائل متعارض ہیں صحابی فرماتے ہیں بدکار ہے اور مولا علی کا بیٹا فرماتا ہے نیکو کار ہے تو کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے ایسے حال میں چپ ضروری ہے سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہوں اسی کو تبکف اور سکوت کہتے ہیں گالیاں نہیں نکالنا لانتے نہیں کرنی اپنے مذہب کے خلاف نہیں چلنا اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے امام کے مساق اور تبکف کے پیچھے وہ کیا؟, کیا کہ جو یزید کے متعلق حد سے بڑھتا ہے گالیاں نکالتا ہے حضرت کے معاویہ نشانہ بنتے ہیں اور پھر تمام صحابہ حتا کہ اس کو دین اسلام سے آخر ہاتھ دھونا پڑتا ہے یہ جو نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نفس اتنا عام ہو گیا کوئی دربار نہیں بچا یار کچھ شریف اتنا بڑا علاقہ ہے اتنا بڑا بزرگوں کے آستان کے ہمارے دادے پڑدادے نانے پڑ نانے سب وہاں مرید تھے اب جا کر دیکھو وہاں کیا حشر ہے دو گدیاں دو آستانے دو دربار ہیں وہاں پر بخاری سجدوں کا دربار ہے سید جلال الدین بخاری ردی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ پوش کا اور گیلانوں کا وہاں پر محبوب سبحانی استانی محبوب سبحانی ہے گیلانوں کا وہ ہے وہاں سے شجرا بیٹھتا ہے سیدوں کا وہ دونوں شیعہ ہو گئے آہ! آہ! یہی گلو یہی بدتمیزی آہ! یہی جاہلانہ فتوے چھوڑ باتیں ان کے نتیجہ آئے ہیں لہذا آج کے بعد تم سب لوگوں نے میں کسی کو تقلید کا ہی کہتا لیکن امام احمد کی تقلید کا تو ضرور کہوں گا میری تقلید نہیں امام احمد کی کرو جب امام احمد خاموشی کا مذہب رکھتے ہیں تو تم کیوں نہیں رکھتے اس کا مطلب ہے کوئی مقرر ممبر پہ بھوک رہا ہو یہ کنجردا پترا تو بڑا علم ہے بغیر امام احمد یزید یہ تو گل یاد رہے گی کہ کربلا تو بعد مولا علی دے بھتیجے دا اگوں پوترا وہ بولو مرے انہوں کا کی نام سو اجمی اجمی نہرس سان کھا گئی بڑے بڑے امام پیچھے یزید نام دے, ایک دے تو آنو بیٹھا شیا کتاب بڑے بڑے امام پیچھے یزید نام ہوئے جہا اتنے اصان نہیں نا سمجھ دے یزید نام رکھنا وہ تا نہیں سمجھتے اجمی منہوس ہاں اسا ہمیشہ عرب تو اگے ٹورنا ہے تا کر کے سید مرتضی زبیبی جیسے سید پاک امام لو لکھنا صاحب نے فتوا چڈیا کیا, فتوہ ہے نا. اونا کیا دوتے حضرت دوتے اجمی اثر سی کیونکہ تفترزان اجم اے اے دے تو نہیں نکلیاں روس تو انہوں نے تفترزان تو یہ کہ اس علاقے دے حضرت سن oh, تو جیڑی افواہ ایران تو ادھر ادھر اٹھی کڑی ہے oh, وہ پیچھے چل کے حضرت نے بھی دیتا ہے فتوا oh, لیکن حضرت کا یہ میدان نہیں ہے وہ oh, سمجھ دے نہیں میں فخر نہیں کرتا ان شاء اللہ ان <تصال> کی شرح عقائد پر میں تعقبات لکھوں گا اگر کوئی کہا ہے یار پیچھے تو سارے متفق چلے آئے تم کون ہوتے تاقوباد لکھنے والے ہو بھائی تم کم ظرف کم علم کم مطالعہ ہو ہمارے دنیا کائنات کے معروف محقق علامہ عبداللہ علیز فرہاروی نے جو نبراش لکھی ہے انہوں نے جگہ جگہ شراک کا رد کیا ہے وہ رد بتا رہا ہے کہ انتہے ہو کر اس کتاب پر گرنے کی اجازت نہیں ہم دیکھیں گے حق کی بات ہوگی مانیں گے ورنہ تب سردانی ہو یا کوئی ہو ہم نہیں مان سکتے یہ ہمارا ماننا ہے کتنے مسائل انہوں نے رد کیا صاحب علی براد کے کتنے مسائل ہیں انہوں نے کہا تفتردانی یہ کہہ رہے ہیں حالانکہ بات یوں ہے بات یوں ہے میں انشاءاللہ شاء لذیر پورے دلائل کے ساتھ لکھوں گا تعقبات اور انشاءاللہ عربی میں لکھوں گا عربی میں لکھوں گا جب ملزر عام پہ آئے گا تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اللہ حجاللہ شان اب بات سمجھ آ نا اب جو کتی کا بچہ کا ہے جزید کو یہ نیک سمجھتا ہے جزید کی تعریف سمجھتا ہے اس کو کہو لیکن انہیں ضرور آ کیا جب بکواس کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے اپنا مذہب دس ہے جہنمی ہے خدا جانے جنتی ہے خدا جانے برا ہے خدا جانے نیک ہے خدا جانے اس سے آگے چلو گے اپنا مذہب عقیدہ برباد کرو گے گھر برباد کرو گے ایک دن آئے گا تمہارا گھر ریفرینس اور تشو میں مبتلا ہو کر برباد ہو جائے گا آپ کو معلوم ہے اللہ کے فضل سے ہم خالی کتابیں پڑھنے والے مول بھی نہیں ہیں ہم مفکر ہیں یہ جو لڑکی ہوئی ہے نا قتل سکولن اپنے عشق میں مر گئی کل میں نے سرگوتر میں اس پر تبصرہ کیا ہے اب میں انشاءاللہ شاء وہ پورا موضوع لگاؤں گا گجرات اس جمرات کو پھر دیکھنا کہ اللہ باغ نے ہمیں مفق ذہن ذین کا ایسا فرمایا ہی کہ نہیں اور یہ کون مفید؟ یہ تفکیر ہمیں کہاں سے ملی یہ تفکیر ہمیں حضرت صاحب سے ملی وہ مجدد تھے وہ مجدد تھے آخر وزن الحمدللہ رب العالمین